السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري عن نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه أما بعد إن خيل الحديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنْفُسَكُمْ قُوْوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شدار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے جس کے اوپر ڈیوٹی دینے والے فرشتے سخت طبیعت سخت مزاج ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو وہی نازل کرنے والا نبی اور رسول بھیجنے والا سلسلہ شروع کیا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا آپ کی جو صفات ہیں اور اوصاف ان میں یہ بھی صفت ہے اور وصف ہے کہ آپ خاتم المبیاول سنیم ہیں یعنی آپ آخری نبی اور رسول آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تب مکمل ہوتا ہے کہ جب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ آپ آخری نبی رسول آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں یہ ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نہ یہ بچی تو بچپن ہوتا ہے پھر لڑکپن ہوتا ہے پھر جوانی آتی ہے پھر پختہ عمر آتی ہے تجربے والی ایسی انسانیت کی جب ابتدا ہوئی تو انسانیت بچپنے میں تھی پھر لڑکپن کو پہنچی پھر جوانی کو پہنچی پھر اپنی پختہ عمر کو پہنچی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دین نازل کرنے والا سلسلہ شروع کیا تھا, تھا تھوڑا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا جیسے انسانیت بڑھتی گئی اللہ کی طرف سے آنے والے احکام اور ہدایت بھی بڑھتی اور جب انسانیت اپنے مقام کو پختہ عمر کو پہنچ گئی اللہ نے دین کو بھی مکمل کر دیا کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا مٹی سے اور اس میں جو روح پھونکی وہ آسمان سے آئی تو انسان کے جسم کی غذا کا اللہ نے انتظام بھی مٹی میں کیا کھیتی باڑی اور باغات کی شکل میں اور جو روح آسمان سے آئی اس کی غذا یعنی کہ ہدایت گئی یہ اللہ نے آسمان سے اچاری اور دین مکمل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین مکمل ہو گیا آپ کے بعد کسی نبی رسول کی ضرورت ہی نہ رہی دوسری بات کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسول علیہ السلام آئے وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے خاندانوں میں برادریوں میں آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رسول بنا کے اور یاس انی رسول اللہ جب کہہ دیجیے دی پیارے پرحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سب کے لیے مرد اور جوان بوڑھے عالم جیل شہری جاتی سب کے لیے ملک رسول کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود ودی شادی گمی سیاست معیشت معاشر شکل و صورت لباس مال کمانا خرچ کرنا اگر پوری زندگی قبول نہیں ہے کوئی کام جب تک اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہ ہو کیونکہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی رسول تو جب ساری دنیا کے لیے نبی رسول آ گیا تو بعد میں نبی رسول کی ضرورت ہی نہ رہے گی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام بخشا ابراہیم علیہ السلام خود نبی رسول تھے ان کے دو بیٹے نبی رسول تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اللہ نے ان کو آزمایا چند باتوں کے ساتھ وہ ان میں پورے اترے تھے تو اللہ تعالی نے انعام دیا انی جائر کلناس امامہ کہ ابراہیم علیہ السلام آج کے بعد پوری دنیا کی امامت قیادت سیادت ہم تجھے دیتے ہیں آج کے بعد جو نبی آئے گا رسول آئے گا وہی آئے گی کتاب آئے گی شریعت آئے گی تیری نسل میں آئے گی تیری اولاد آئے گی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اساق علیہ السلام نبی تھا اس کا بیٹا یقوب علیہ السلام نبی اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی اور آگے السلام زکری علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام از اور نبی آئے اس علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں تھا پوتا نبی نہیں تھا پڑپوتا نبی نہیں تھا صدیوں کوئی نبی نہیں آیا ان کی نسل میں آخر میں محمد رسول رسول اللہ رسول تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل یعنی دونوں بچوں سے نبوت رسالت پوری کر دی اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں یہ تو اسلام ہے نا؟ یہ دعوتی مذہب ہے دعوتی تبلیغی مذہب کیا مطلب ہے اسلام کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ جو بات آپ سمجھتے ہیں نا اب آگے دوسروں کو کہیں یعنی اس دین کے کامل مکمل ہونے کی وجہ سے یہ دین دعوتی ہے تبلیغی ہے آگے بتاؤ یہودیت میں یہ چیز نہیں ہے یہود کا مذہب ہے جو جو علیہ السلام کی اولاد ہے اور اس کے بارہ بیٹوں میں سے ایک یہودا تھا بس اس کی نسل یہودی ہو سکتی ہے اور کوئی یہودی نہیں ہو سکتی محدود ہو گیا وہ عیسائیت میں دعوتی تبلیغی مدد نہیں ہے یہ جو موجودہ انجیر ہے باوجود اس کے تعریف شدہ ہے لیکن اس کے اندر یہ عرتے موجود ہیں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے لیے نہیں آئی میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ پھیڑوں کو تلاش کر کے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں میں پوری دنیا کے لیے نہیں آج یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ برطانیہ امریکہ فرانس جرمنی یہ بڑے بڑے عیسائی ملک عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں حالانکہ عیسائیت میں نہیں ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرو یہ تو کہ آسمانی مظاہر اور جو زمینی مظاہر ہے ہندو مات بدھ مت جین یہ بھی تبلیغی مذہب نہیں خود ہندو مات وید میں لکھا ہے جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے بلکہ ان کی دوسری کتاب رامائن بھارت وغیرہ میں بھی ہے کہ ہندوؤں کے چار طبقے ہیں سب سے بڑا براہم اور نیچے والا شودر شودر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وید پڑے پڑھے اگر اس کے کان میں اس کا ارادہ نہیں تھا اس کا ارادہ نہیں تھا جاتے جاتے اس کے کان میں ہندوؤں کی کتاب وید وہ حالانکہ ہندو ہے طبقہ ہے اس کے کان میں وید کی بات پڑ گئے اس کے کان میں کلی س... پگھلا کے شیسا پگلا کے ڈالو کیوں گئے تیرے کان کے اندر ویٹ کی, کی بات تو مطلب یہ کہ یہ سارے مذاہب جو ہیں نا یہ دعوتی نہیں ہے تبلیغی نہیں اسلام ایک دعوتی تبلیغی دین اور مذہب اللہ نے فرمایا یہاں یو رسول و بلغ ماہ رسولہ اللہ نے کہنا تھا کہ پہنچا دے آگے جو اتارا گیا اللہ نے کلاری سبیری ادو اللہ آلہ بسی انتباد میں نبی کہہ دے یہ میری راہ ہے میں بصیرت پر دعوت دیتا ہوں دلیل میرے پر دلیل میں جو کہتا ہوں نا کہ ایک اللہ مشکل خوش ایک اللہ حلطر ایک اللہ کا آگے جھکو دوسرے کا آگے نہ جھکو ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو ایک اللہ کی نظر میں آج دو دوسرے کے لیے نہ دو میں جو کہتا ہوں تو میرے پاس دلیل ہے کیونکہ خالق وہ ہے مالک وہ ہے رازق وہ ہے اور جو خالق مالک رازق ہو جو دینے والا ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو ماں مشکل خوش وہ میرے پاس دلیل ہے الحادی طبیلی ادول اعلی بسیرہ اور جب میں کہتا ہوں کہ تمہارے رسم و رواج باپ دادا کی باتیں سوسائٹی کے تقاضے دین نہیں ہیں تو میرے پاس دلیل ہے کیونکہ رسول میں ہوں وہی میرے پاس آئی ہے رب کے سلام مجھے آئے فرشتہ میرے پاس کل ہاری شبیری آگو نیل الا میں بصیرت پر دعوت دیتا ہوں میں بھی تباہی میرے پیروکار بھی اس کا مطلب ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام کرنے والا دعوت دینے والا جو ہے وہ رسولہ کا پیروکار ہے اور جو دعوت نہیں دیتا نا نہ, دعوت کا کام نہیں کرتا وہ رسولہ کا پیروکار ہے کن تم خیر امت نوکری لینا سو تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے ہو تامرونہ بلما ہو پتانا تم بہترین ہو کیا تمہیں سونے کی پان لگی ہوئی ہے خواب کا پر لگا ہوا ہے تو بہترین کیوں ہو اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو وہ جو نبیوں والا کام ہے وہ تم کرتے ہو اس کا مطلب ہے جو عبداللہ نباس کے بقول جو یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین امت میں سے ہوں وہ یہ دعوت کا کام کرے اور تبلیغ کرے اچھا دعوت کس چیز کی شخصیات کی امت میں سے کسی بڑے امام مفسر محدث کے اقوال کی نہیں دعوت قرآن دِیش کی کتابوں سنت کی اور دعوت کے لیے عالم ہونا فارغ ہونا ضروری نہیں ہے بلے وہ ادبی بر آیا اگر آپ کو ایک مسئلے کا بھی پتہ ہے امت کا تو فرد ہے تیرے لیے اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ ایک بات جو تجھے اچھی طرح یاد ہے آگے پہنچا دوں اور دعا کیا ڈر اللہ عمران سمیا مخالتی سم سمی رب مبلس کہ اللہ تعالی اس آدمی کے چہرے کو ترو تازہ رکھے سدا بہار رکھے خوشگوار رکھے پنجابی چون تبدی بار نہ لگے جو میری ایک حدیث سن کے یاد کر کے آگے پہنچا دیتا ہے یہ رسول اللہ کی دعا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دوں اور دین خیرخیم خیر خی ہے دین کہ جو اچھی بات, اچھی بات ہے یہ قرآن علی سے اچھی بات تو کسی کی نہیں ہے نا خطبہ سنتے ہیں نا امابا خیر سی کتاب ہو و خیر ہری ہری محمد رس اللہ سب سے اچھی بات اللہ کی ہے اور سب سے بہترین طریقہ نمونہ محمد الرسول اللہ کا ہے جب یہ چیز اتنی اچھی ہے اور دین دعوت کا مدب ہے اور خیر شاہی کا نام ہے تو سب سے پہلے تو اپنے پیاروں کو پہنچاؤ نا اپنی بیوی بچوں کو پہنچاؤ انسان کا جو سب سے زیادہ پیارا ہے نا بیوی اور بچے اس لیے اللہ تعالیٰ نے افشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جنم سے بچاؤ اور اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی جنگم کی آگ سے بچاتے بہت سخت آگ وہ آگ جو اس آگ سے ستر گنا زیادہ ہے تپشمی گرمی میں نزات جس آگ کا ایک شولہ سر اور چہرے کی کھال کو بھیڑ کر رکھتے وہ آگ جس میں یہ بڑے بڑے پہاڑ برود مار مار کے اڑاتے ہو اور تھوڑے سے ٹکڑے اس کے نکل یہ بڑے بڑے پہاڑ اگر اس میں پھینک دیں پگھل جائیں سارے پانی بن کے بہتر ہیں وہ آ اس سے بچاؤ اور اس میں جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا ان کو ترس نہیں آتی کہ ہائے ہائے شور دور دور گیا وہ اللہ کے حکم کے پابند اس حاصل سے بچاؤ یہ جو تمہارے جگر کے ٹکڑے ہوئے عربی کا شاعر کہتے ہیں یہ جو ہماری اولاد ہے نا یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں یہ دنیا کی آنکھ اس کی ایک چنگاری اس کو لگ جائے انسان تڑپنے لگ جائے بچے بچوں ادھر وہاں لے لو یہ اور بات ہے کہ انسان کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بچے پہ کوئی تکلیف آ جائے بیوی بی میں بی بی تکلیف آ جائے ٹھیک علاج کرو دعا کرو جاؤ جہ لیکن سب سے پہلے جس نے شفا دینی ہے دبا میں اثر ڈالنا پہلے اس سے بھی رجوع کر لو دو رکٹ پڑھ کے اس سے معافی مانگ کے گناہوں کی اور اس سے دعا کر لو کہ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں آزمائش سے بچا دو لیکن ہوتا کیا ہے جو بے دین لوگ ہیں نماز کا دھیان کرتے وہ تو اللہ ان کو سمجھ دے اچھے خاصے نمازی پانچ وقت کے نمازی دین والے لوگ موبائل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے ایسی بھاگ دوڑ ادھر ادھر رو وہ نمازیں گئی جماعتیں گئی دین گیا قرآن گیا کار گئے تلاتے بات سنو جاؤ علاج کراؤ اللہ آپ کے بچے کو بچے کو سیاح دے دیوی کو سیاح دے لیکن پہلے اس سے تو رجوع کر لو اب تو زیادہ ضرورت تھی اس سے رجوع کرنے کی اور تو نے جو پہلے تیرا تعلق لو اس سے تھا وہ بھی ختم کر دیا تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بچہ پھولوں جیسے یہ دنیا کی آنکھ کی ایک چنگاری اس کو لگے تو چڑپنے لگ جاتا ہے سے ستر گنا زیادہ ہلا ان جگر کے ٹکڑوں کو جلتا ہوا کیسے برداشت کرے اس لیے ان کی فکر کر ان کی فکر یہ جو بیوی ہے زندگی کی ساتھی ہے رفیق کا حیات ہے واللہ ایسا رشتہ نہیں دیکھا گیا دنیا میں قرآن بھی کہتے ہیں رسولہ سمجھتا یہ ایک ایسا رشتہ ہے میرا بیوی کا اللہ تبارک و بتا سب کو اتفاق اتحاد اور بہنی اعتماد دے ولہ اس جیسا اور رشتہ تا. کوئی مسئلہ میرے کچھ سازے محترم تھے وفات پا گئے ایک دم بیمار ہو گئے بہت زیادہ بیمار ہوئے چھ ماہ کے ساتھ. تقریبا سال کے قریب بیمار رہے چار پائی پہ پڑے رہے پھر اللہ نے صحت دی پھر پڑھاتے رہے میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ان سے پڑھا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اور میں ایک ادارے میں پڑھاتے آتے یعنی وہ بھی پڑھاتے میں نے بارا مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں پڑھتا بھی تھا پڑھاتا بھی تھا میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے اس میں بھی اچھے ہے لیکن عملی طور پر مجھے اس کی سمجھتا بائی جب میں بیمار ہوا مجھے کہنے لگے جب میں بیمار تھا چڑپائی پر تھا بس بس میری حالت عجیب سی ہوتی تھی اس وقت نہ بیٹی قریب آ سکتی تھی نہ میری ماں قریب آ سکتی تھی نہ میری بہن قریب آ سکتی تھی وہ ایسا وقت ہوتا تھا بعض واش روم میں جانا آنا مجھے سنبھالنا پھر میری بھیڑ پا سکتی تب میں نے کہا یہ ایک ایسا رشتہ اللہ نے بنایا ہے یہ تو اس کی فکر بہت زیادہ کرو تاکہ اللہ نیکی کی توفیق دے تو اللہ جنت میں بھی ساتھ ہے اور جو تجھے حورے ملیں گی ان کی یہ ملکہ بنا وہ بھی تو کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کی یہ بھی تو کوشش کرنی چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں دوست ہیں نا جو ایک دوسرے کی خیر خی کریں فرمایا اللہ رحم کرے یہ رسول رسوسم دعا کے اللہ رحم کرے اس خامن پر جو رات کو اٹھتا ہے تجدید کے لیے تو پھر اپنی حبیبہ اپنی رفیقہ کو بھی اٹھاتے ہیں کہ اٹھ بہت سو سہولت اتنا کھاتے پیتے ہیں اللہ نے دین میں نیمتیں دی ہیں اللہ کو بھی یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو سا, آ, نو پڑی اور بوڑھے ہو گئے تو سات پڑی ایک گدیش میں ہے کہ جو آدمی دو رقت بھی پڑھ لے نا اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں سے نکال دیتا ہے کچھ نہ کچھ تو پڑھو تو میں اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ بھی پڑھ وہ جب وہ نیند میں ہوتی ہے نا انسان ہے نا گل تو وہ پیار سے اس کے منہ پہ پانی کے چھین سے مار لگتا اٹھ اٹھ اس کو اٹھاتا ہے لازمی بات ہے وہ نیکی والی ہوگی تو وہ اس کے آتے ہوئے پڑیں گے تو وہ بھی ساتھ اور دونوں اللہ کو یاد کرتے ہیں کتنی خیر و برکت ہوگی اس گھر کے اندر اور ایسے فرمایا کہ اللہ اس عورت پر رحم کرے اس بیوی پر کہ جو اٹھتی ہے رات کو جیسے میں نے بتایا دو چار چھ سات پڑھ لے زیادہ پڑھے تو بہت اچھی بات اور پھر وہ اپنے خامن کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو اب اللہ کو یاد کریں اللہ نے گڑ دی ہے اللہ نے ہم آپس میں ساتھ دیا ہے تو اللہ یہ بہت بڑی ایک اللہ کی اہمیت ہے اگر وہ نہیں اٹھتا تو وہ اپنے خامن کے منہ پہ پیار سے چینٹیں مارتی تو اس کا مطلب اسلام یہ چلتا ہے کہ دنیا سے آفرت کئی گنا زیادہ ہے تو اپنی دنیاوی آشائشیں پیار محبت اتفاق اللہ تعالیٰ ہر گھرانے میں دے اس سے کئی گنا زیادہ آفرت سوچو کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اسی طرح اللہ ہمارا اگلی زندگی میں بھی ساتھ رکھے گا کتنا لطف ہوگا کہ یہاں بھی ہو آگے بھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم تربیت کی یعنی شریعت آپ کے گھر میں کیسے نافذ ہوگی پھر شریعت کو سیکھو گے دل. تو پہلے آپ سیکھیں پھر بیوی کو سکھائیں بچوں کو سکھائیں تعلیم تربیت کریں ان کی تو پھر اس طریقے سے جب آپ کو پتا چلے گا تو پھر آپ اس پر عمل کریں گے أَنَّهُ لَا إِلَّا اللہ نے بنایا نبی جان تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کیا مطلب کہ پہلے تو تیکھ تجھے علم ہو سمجھ تو, تو سمجھ اور پھر اپنی بیوی اور بچوں کو تو سمجھا اور سکھا کر یہ بچے جو ہیں نا یہ انسان کی دنیا کے لحاظ سے بھی جائیداد ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی جائیداد ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اولاد کو پڑھائیں اور جو کام ہے کپڑے کا کام ہے کوئی اور کام ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ بڑھے پے میں یہ سہارا بنے قسمت والوں کے بنتے ہیں بہرحال یہ کو منع نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہونا تعلیم و ہنر اس کو کام کوئی من من جایا لیکن کروڑوں سے زیادہ اس کو تعلیم تربیت دو تاکہ اس کی ہر نیکی میں تجھے ثواب ملے لے. یہ مسئلہ ہے پکا شریعت کا سن لو خوش ہو جاؤ والدین خوش ہو جائے یہ شریعت کا مسئلہ ہے بڑا پکا مسئلہ اور بڑا زبردست ہے الحمدللہ کیا, کیا؟ کہ والدین اولاد ماللہ کی ہر نیکی میں شریک ہیں والدین زندہ ہوں یا فوت ہوئے ہوں اولاد نیت کرے یا نہ کیسی بات ہے باقی تو ہے نا اس چیز کا سواب ملتا ہے اس کا نہیں ملتا وہ بات سے لیکن اولاد کا ہر عمل وہ قرآن پڑھے نماز پڑھے صدقہ کا کرے عمرہ کرے حج کرے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کی ہر لیکن والدین شریک ہے والدین زندہ ہوں یا فوت ہوئے ہوں اولاد نیت کرے یا نہ کرے جن کی صحیح تربیت ایک آدمی نے مجھے واقعہ سنایا لاہور قل ایک آدمی تھا وہ امی جہاں جداد بنائی کافی پھر بار ملک چلا گیا وہاں بھی اس نے بڑی جداد بنائی اس کا بیٹا جوان تھا وہ بھی باہر چلا گیا بہت کچھ تھا او دنیا کے لحاظ آخر اس کا باپ یہاں واپس آ گیا اس کا بیٹا بڑھ پائے وقت آ ہے نبیوں رسولوں پر آ گیا کون یہاں بیٹھا ہمیشہ کے لیے وقت آ گیا وہ آدمی فو تو اس کا بیٹا باہر سے آیا کفن دفن کا انتظام ہوا ہو گیا چند دنوں کے بعد وہ پریشان بیٹھا رہتا اس کا ایک قریبی دوست وہ تھا پاس اس نے اس کو حوصلہ دیا کہ یار موت ہر ایک پر آتی ہے آپ کے باپ پر بھی موت آ گئی اتنا نہ دل کو لگاؤ اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے ٹھیک ہے تسلی دینے کے لیے جملے بولے اس نے کہا میرے دوست مسئلہ یہ نہیں ہے موت نبیوں کو بھی آ گئی میرے باپ کو بھی آ گئی لیکن میرے دوست مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ نے میری اتنی محنت کی جائیداد بنائی یہاں اور باہر ملک میں اور میری اولاد اگر کھائیں ختم نہیں ہوتی بہت اچھا تھا باپ میرے حق میں اتنا کچھ میرے لیے وہ کر گیا, گیا میرے دوست جب جنازہ ہو رہا تھا اور میں جنازے پہ کھڑا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ اب میں اپنے باپ پہ دعائیں کروں اس کی بخش کے لیے اور رو رو کے میرے باپ نے میری اتنا کچھ کیا اب میں رو رو کے دعائیں کر لیکن میرے دوست افسوس میرا باپ مجھے کوئی دعا نہیں سکھا گیا بس میں کھڑا ہی ہوں مجھے یہ افسوس لگا ہوا ہے کاش میرا والد مجھے کچھ سوچا سکھا جاتا بتایا جاتا ایک اور واقعہ سنی ہندوستان کے اندر دو آدمی تھے خاندان کو میں جس واقعہ سنایا جن کے خاندان کا واقعہ پرانی بات ہے ایک دونوں مباہد تھے ماشاء ایک نمازی تھا پانچ ٹائم اور ڈیرے دار تھا دیرے پہ بیٹھتا لوگ آتے مسائل میں جس طرح دنیا کے معاملے چلتے اور دوسرا عالم دین اس نے تیس دن لوگوں کو سمجھایا پڑھایا نماز پڑھائی اتیس سال تیس سال تیس سال, تیس سال اس عالم نے گزارے وہ بھی فوت ہو گیا وہ بھی فوت ہو گیا اپنے اپنے وقت ان کے خاندان میں سے ایک آدمی کو خواب آیا وہ دونوں فوت شدہ جو تھے وہ عالم دین بھی اور وہ عالمی بھی منوازی تھے ممازک تھا لیکن عام سا آدمی تھا اس میں زیادہ نہیں وہ دونوں نظر آئے خواب اور انجام اچھا ہے ان کا نظر آیا ایک کمرہ ہے اس کے اندر قالین بچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا وہ عالم دین اس قالین پہ سویا ہوا ہے یہ ایک پلنگ ہے بہت خوبصورت پہ مسند ہے وہ جو تھا نا عام نمازی وہ اس کے اوپر سویا ہوا خواب دیکھنے والے کے ذہن میں بات آئی یار یہ عالم ہے اس نے پڑھایا لوگوں کو نمازیں پڑھائیں آخر جتنے لوگ نماز پڑھتے تھے اس میں کبھی حصہ اگر سواب یہ ٹھیک ہے نمازی تھا اچھا لیکن اس کا درجہ کم ہونا چاہیے تھا اس کا زیادہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا ہے وہ اونچا ہے پلم پر ہے یہ یا نیچے ہے تو خواب کے اندر ہی عالم کی آنکھ کھل گئی اس کے سامنے اس نے یہ بات کی کہ یہ مجھے عجیب سی لگ رہی ہے بات مرتبہ تو آپ تو ہماروں کا انعام تو اچھا ہے لیکن مرتبہ تو آپ کا اونچا ہونا چاہیے جیسے آدمی افسوس والا ہو جاتے ہیں افسوس کر کے کہتے ہیں یار بات یہ ہے میں جو کچھ کر کے آیا کر آیا میں نے توفیق دی میری اولاد نہیں ہے بس جو میں کر آیا کر آیا اس کی اولاد ہے اس نے ان کو پڑھایا ان کی تعلیم تربیت کی وہ پیچھے نیکیاں کر رہے ہیں پنجابی چند خرچہ آ گیا پیچھوں میرا خرچہ کوئی نہیں تو آخرت کا خرچہ بناؤ یہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بس تب اللہ نبی خود بھی نماز پڑھ اور گھر والوں کو بھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ دیکھا کان یا مروح کا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کی تلقین کرتے تھے تعلیم تربیت دیتے تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہاں گھر میں لے رہے ہیں دین پر چل رہے دین کے اوپر اگر دین پر نہیں ہے تو تمہاری میری رائے کتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کا پتہ کرنے آئے بخاری شریف میں علی سے ایک دفعہ آئے تو اس میں یہ سب نہیں ہے پوچھا کہاں ہیں کہتے بس باہر گئے ہیں کیسے تمہارے ہے تمہارے حالات کیا حالات ہیں ہمارے کھانے کو ہوتا نہیں ہے بڑے پریشانی ہے بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے جاتے ہوئے کہا کہ جب اسماعیل آئے نا میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا گھر کے دہلیز جو ہے نا چکاٹ ہے اس کو بدل اسمیل اسلام آئے آسار ملو ہوئے لگتا ہے کوئی گھر میں آئے ہاں کہ بزرگ ایک اس, اس طرح اس طرح اس طرح شکل والے یہ کوئی آپ سے بات ہوئی ہاں ہم سے پوچھا اسمعیل کہ کہاں ہے ہم نے کب باہر گئے ہوں پھر ہم سے پوچھا تمہارا گزرا کاٹ کیسے ہے میں نے بتایا جاتے ہوئے وہ کہہ گئے ہیں اسلام بھی اور کہہ گئے ہیں کہ اسماعیل کو کہنا گھر کی دہلیز بدل اس نے کہا وہ میرے باپ تھے تو نے کوئی شکوہ شکایت کی ہے اب تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے اور اس کو چلا کرا جاؤ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اتفاق سے پھر اسمعل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے پوچھا کہاں گئے گئے تمہارا وقت کیسے کیسے الحمدللہ اللہ کا فضل اللہ کا احسان ہے گوشت کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے سمجھ جا رہا ہوں اسماعیل آئے علیہ السلام اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہے کہ دروازے کی دہلیز کو قائم رکھا یہ ٹھیک ہے پھر وہ آئے آسار محسوس ہوئے گھر میں کو لگتا ہے یا آئے ہاں ایک بزرگ آئے تھے اس طرح سے شکل والے تمہاری کو بات ہوئی اسے ہاں کیا کہہ گیا یہ کہہ گئے کہنے لگے وہ میرے والد تھے تم نے کوئی اللہ تعالی کی اطاعت اور شکر والی بات کی ہے نبیوں اور رسولوں کا باپ ابراہیم خوش ہوا ہے اور یہ مجھے وسیع کر دیا تو مقصد یہ ہے کہ اگر دین ہے بیوی میں اللہ تو دیکھو وہ اللہ کے بس میں انسان کوشش کرے حرکت میں برکت ہے لیکن انسان جتنا بھی چاہے جائے اللہ تو کر کے نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ للہ تو اگر کوئی ناشکری ہے دین کی پابندی نہیں کرتی مخالفت میں ہے کیا کیا کیا آپ کی زندگی اس کو سمجھا میں یہ نہیں کہتے اس کو چھوڑ جاؤ میں کہتا ہوں اس کو سمجھاؤ اس کی تعلیم تربیت کر رسول عصمت اپنی بیویوں کی تعلیم تربیت کرتے ہیں اور بیویاں آپ سے سیکھتی تھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن قرآن مجید کی یہ عید سنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب آسان لے گا پھر ادھر سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا منو کے شام جس سے بھی اضباب ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور اس کو عذاب ہو گیا سیدہ ایشس صدیقہ کا رضی الطنز کی جناب وہ جو حساب آسان ہے اس کا تو مطلب ہے کہ کئی لوگوں کا حساب جو ہے وہ آسان ہوگا کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا آپ میں ایشا یہ پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا کے ایک طرف کر کے کہے گا میرے بندے یہ بات کہیں گے یہ کام کیا تھا یہ فیل کیا تھا ہاں یاد ہاں یا اللہ ہاں اب وہ یہ جی سمجھے گا کہ بس اب میں نہیں بچتا اللہ کہیں گے جا ہم نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی آج بھی ہم تجھے معاف ایشا شام شام کا مطلب ہے انما انگما ڈالے کرض اللہ پیش کرے رہے کہ یہ کیا تو نے یہ کیا یہ نہ پوچھ کیوں کیا ایسا جس سے یہ پوچھا کیوں کیا وہ نہیں برس ایسا نے کہا اچھا یہ تعلیم تربیت دی اس کو سمجھایا ایک دن ایشا جی نے دیکھا رضی اللہ تعالی نے رات کے پک عبادت کر کر کے کر کر کے آپ کے پاؤں پھول گئے ہیں اور ماسک جو ہے پاؤں کا وہ گوشت پھٹنے والا ہوا اور پھٹنا شروع ہو گیا کہا جناب اللہ نے آپ کو اتنا مقام بخشا ہے اور اگر غلطیاں ہیں بھی صحیح اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دی ہیں تمہاری اگلی پچھلی تو تمہیں تو اٹھا افلا خون ابد ال اے شاہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں شکر کے لیے یہ کرتا ہوں ان کو شکر کی اتنی فکر ہمیں فرض کی فکر میں تو بیوی کی تربیت کہ آگے بڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف فرض نماز جو اللہ نے سکتا. نہیں آگے بڑھو تجد پڑھو اشناک پڑھو سطق خیرات کرو عبادت کرو تلاوت کرو یعنی بیوی کی تربیت کہ آپ زیادہ آگے گئے زیادہ ام جو ہے مسئلہ اس کو الگ کریں ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کہ جناب میرا عمرہ رہتا ہے آپ سب لوگوں کا عمرہ ہو گیا میرا عمرہ اچھا چل ہم انتظار کرتے ہیں اور آپ کا بھائی جو ہے عبد الرحمان وہ آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کو عمرہ کرا کے لگا ہم انتظار اس کا مطلب گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرو اس نیکی کرنے میں اگر آپ کو وقت دینا پڑے انتظار کرنا پڑے کرو انتظار اور وقت دو تاکہ تمہاری رفیقہ بھی جو ہے وہ دین میں نیکی میں آگے بڑھے اور تعلیم تربیت سکھانے کے لیے جب جب مخصوص دنوں میں ایشا ہوتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کہ مجھے کہتے تھے کہ میرا سر تھو کیونکہ یہودی لوگ ان دنوں میں بالکل اور اس کو نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے نہ پیتے نہ باتیں وہ کہتے غلط ہے اسلام نے صرف یہ بتایا کہ جو مخصوص تعلق ہے وہ نہ ہو باقی ٹھیک ہے کھا سکتی ہے ساتھ پی سکتی ہے <تصفح> یہ اپنے عمل سے بتانے کے لیے اپنی بیویوں کو بتایا تاکہ آگے امت کو یہ مسئلہ مسائل سمجھا اس لیے زیادہ تھی بیویاں اس لیے تجربہ کار بڑی عمر کی تھی متعلقہ بیوہ تھی ساری سوائے ایشا کہہ رہے تھے اس کا مقصد یہی یہ تھا کہ اسلام کے دو حصے کچھ مردوں کے لیے کچھ عورتوں کے لیے تو لہذا عورتوں والے مسائل حاصل کرنے والی بھی ایک بڑی جماعت ہو دو چار ہوتی لوگ کہتے ہیں عورتیں ہاں بھول گئی ہیں بڑی جماعت تجربہ کا نشے و فرار والی سمجھ والی بڑی عمر کی عورتیں اللہ تعالی نے اکٹھی کی تھی یہ دین کے لیے متاثر یہ عورتوں والا مسئلہ اور شادی نہیں کی باتوں کو ہے یہ یہ مقصد نہیں تھے دیکھ دیکھ آج کل ہمارے مسلمان علم ہوتا نہیں ہے اور بس وہ چڑے ہوئے ہیں غیر مسلم تو ان سے مربوب ہے مجھے بات کرتے ہیں تمہاری نبی نے اتنی شادیاں کی یہ بھائی موٹی سی بات تم ان کے دماغ میں ڈالو اور انسان پسند آدمی اس پہ غور کرے گا کہ پچیس سال عمر تھی محمد رسول اور شادی کی اپنے سے پندرہ سال بڑی ہے اور جس کی عمر چالیس سال تھی اور جو دو دفعہ بیوہ تھی ختیجہ اور پچیس سال اس کے ساتھ گزارے پچاس سال تک کوئی شادی نہیں کی کتنی بڑی بات ہے پچیس سالوں انسان بھی اللہ اللہ اللہ ایسا انسان مثالی قد کاٹ میں خوبصورتی میں شرم و حیا میں ذہانت میں اور شعور میں کیا ساری دنیا کی عقل تک شعور پام واست حسن و جمال ساری, ساری دنیا, دنیا کی راہ ختم ہو گئی رسولہ سن کے شروع کی اکر. اکر. شخصیت پچیس سال کی عمر میں شادی کی اپنے سے بڑی عورت چالیس سال اس کی عمر ہے اور پچیس سال اس کے ساتھ گزارے اور جتنے نکاح کیے شادیاں سب بڑی عمر کی عورتیں بیوہ متلکہ بیوہ متلکہ بوڑھی بوڑھی بوڑھی بیوہ متلکہ کٹی کی تو آپ سمجھ جائیں کہ مقاصد دین کے سوائے کے تھے سوائے میرے درمیان بات کر دی تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو یہ مسائل سمجھائے عمل کی. کیا ہو میرا سر دو یہ تعلیم تربیت کا حصہ ہے ان کو سمجھاؤ گے تو گھر کے اندر شبعت آئے گی اور آپ کب سمجھاؤ گے جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ نے کہنا کیسے ہوگا اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ فال امن آپ علم حاصل کریں آپ تعلیم حاصل کریں دیکھو علم دو قسم ایک ہے تفصیلی علم اس کے لیے لوگ کچھ ہونے چاہیے خاندان میں علاقے ایک ہے ضروری علم طلب اور علم فریت مسلم ضروری عقائد کا طارت کا نماز کا حلال حرام کا یہ علم تو آپ سیکھیں تاکہ آپ اپنے گھر میں ان کو سکھائیں اور ان کی تربیت غلط بات پیار محبت اپنی جگہ سیدائے شسی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ کی ایک دوسری بیوی کے متعلق بات کہہ دی کہ اس کا قد چھوٹا ہے اور ایسی کو بات کی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ صدیقہ رضی اللہ نہیں کر صرف عورت ہونے کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے اس کو جبرین کے سلام آتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بولا اس کی پاک دامنی میں یوسف علیہ السلام پر مریم پر تحمت لگے تو بچے بولو ایشر پر تحمت لگی اللہ خود بولا یہ عظیم عورت ہے اس کے باوجود کس کا اتنا مقام ہے اور رسودہ سلم کو اس وجہ سے اس سے پیار تھا لیکن دین کے مسئلہ میں آپ نے کوئی رعایت اس کی نہیں کی جب اس نے یہ بات کہی عائشہ رضی اللہ اتنا سر تر ایک ایسی بات کی ہے میٹھے سمندر میں یہ کلمہ ملا دیے جب سب کڑوا ہوا یہ طرح کر کبھی کوئی ایسی بات نہ محبت بھی عروج پر سمجھنے پڑے سیدہ عائشہ میں نے بتایا عورت نہیں اس کے مقام کی وجہ سے نہیں اللہ کے رسول کو اس سے بڑا پیار تھا لیکن دین کے سلسلہ میں کوئی اس کی رعایت نہیں تعلیم تربیت بھی گھر کے اندر نظر رکھیے گھر کے اندر نظر ہو کون آ رہا کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی آپ اس کے گھر میں تھے اس کا بھائی بھی موجود تھا آپ کی بیوی کا بھائی بھی موجود تھا ایک آیا یہ زنانا جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے کوئی بات ایسی کی آپ کی بیوی کے بھائی سے وہ بیٹا ہے فتح ہوگا تو فلاں سردار کی جو بیٹی ہے نا لوڈیاں بنے گی نا عورتیں وہ تم لینا ایسی کوئی بات ہے آپ جو کرنا ہوگا تو میں یہ لوگ گھروں میں نہ آیا کریں لوگوں کو گھروں میں نہیں آنے دینا آپ نے اپنی بیوی کو لوگوں کو نکالو یہ لوگ گھر میں نہیں آنے چاہتے اس کا مطلب ہر چکنہ نظر ایک دفعہ ایشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی موجود ہو رسولہ سم آئے ایش دی کا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ بھنا گواری کیا سرار ہے کون آئی ہے اس کا مطلب غیب نہیں جانتے تھے اور ایشیا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ میرا دودھ کے لحاظ سے بھائی ہے یا چچا ہے آپ آپ نے کہا ٹھیک ہے بس اتنی بات کہی کہ دودھ کے سلسلہ میں مسئلے کا صحیح لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے دودھ کا کہ بچی بچہ اس وقت دودھ پیے کسی عورت کا جب اس کی خوراک صرف دودھ ہو اور کم از کم پانچ دفعہ میرے دفعہ منہ لگایا دو اپنا پانچ دفعہ سیر ہو کے پیے پیٹ بھر کے مرضی سے منہ ادھر کرے پانچ دفعہ دودھ پیے کب جب اس کی خوراک صرف دودھ ہو وہ اولاد اس کی ثابت ہو جائے گی تو مقصد کہنے کے لیے کہ انسان گھر کے اندر چکندہ رہے اور بیوی اپنی اس کا خیال رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطکام میں تھے آپ کی بیوی صفیہ آ آپ کو ملنے کے لیے مشورہ وغیرہ آپ اتکام مسجد میں رمیہ بیوی <سلام> کو مشورہ کرنا ہے آئی کو مشورہ بیٹھی رہی آپ کے پاس جب جانے لگی رات کا ٹائم تھا تو آپ نے بارش میں کمپ بیٹھے تھے گھر تو نہیں جانا اگر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں بھیجا ہارنہ سے شریعت کا خیال رکھو شریعت کے احکام کا خیال رکھو اس کے ساتھ آپ گئے باہر گھر میں تو نہیں جانا تھا لیکن گھر تک پہنچانا تو تھا باہر گھر کے پاس جا کے حدیث مکمل کر لوں گھر کے پاس جا کے آپ کو کوئی بات اور یاد آئی یا ان کو یاد آئی پھر وہ بات ہونے لگی دو صاحبی وہاں سے گزرے انہوں نے سلام کہا آپ نے سلام کا جواب دیا جب کچھ آگے گئے تو آپ نے ان کو کہا لارسلے کو مار سنو آگا. یہ سفیہ ہے میری بیوی ہے اصل میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب رسول رسم ہمارے متعلق یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دل میں آپ کے متعلق کو بات لائیں گے اس سے ان کو پتہ میں بات اصل میں یہ ہے تمہارے دل میں تو نہیں آئی ہوگی لیکن یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے میں نے کہا تمہارے دل میں شیطان کو بات نہ ڈال دے میں نے احتیاطن اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ یہ صفیہ میری بیوی ہے خیر یہ تو آگے میں نے بات مکمل کر دی نا کہ ہمیں بھی بچنا چاہیے مت والی جگہوں سے اور جہاں انسان کی عزت پر حرف آئے لوگوں کی انگلیاں اٹھیں ضرور ضرور موقع دینا ہو ٹھیک ہے آپ صحیح ہوں گے کیا ضرورت ہے اس لیے, لیے سو نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں نا تیسرا شیطان ہے وہاں یہ نہیں کہا مارم غیر مارم جو آج کل کا یہ دور ہے اور آپ بہت سے زیادہ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ احتیاط جو محرم ہے ان کے ساتھ علیحدگی میں جانے یا بیٹھنے سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا حرام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے اس میں یہ فرق نہیں کیا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے غیرمانگو تو آپ نے میں مرد اور ہوتا. دوبارہ مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے اسی لیے یہ دیتا. بات ہے اور گھر کے اندر پردہ کر یا یہ نبی کلیہ زواجی کا ببنا کرے پردے کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا نبی اپنی بیویوں کو بھی کہے بیٹیوں کو بھی حکم دے اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی بیویاں ماؤ کی طرح تھی لیکن ان کو پردہ کروایا گیا اور کون پردہ ہی نہیں ہوتا پردہ ہوتا پردہ کیا, کیا پردہ دل کا پردہ پو پر کچھ ہو رہا ہے تمہارے سامنے شریعت کی پابندی کرو گھر کے اندر اللہ کی قسم اجر بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا تمہارے گھر میں اعتمادی اور طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تمہارے موبائل ہے وہ اس کو نہیں دکھاتا وہ اس کو نہیں دکھاتی وہ, وہ یہ کیا میں آپ کو کیا باتیں بتاتا ہے نا کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے گندے گھوس رسالے تصویر والے گھر میں لانے کی جن میں فوج تصویریں ہیں مختصر لباس والی اور بڑی گندی گندی تصویریں ساری کیا جب ہے؟ دیکھو بیوی ہے بچے ہیں ان کو دیکھو چیک کرو کیا دیکھتے ہیں بھر پر کیا ہے کیا کچھ نہیں بچے ہیں ہمارے کچھ نہیں بچے ہیں ہمارے کچھ نہیں بچے اور جب اللہ نہ کرے ہلو نہ پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر سر کے نہیں شریعت کے گھر کے اندر اس کی پابندی کرو اس کو بتاؤ اور عقیدہ کی بھی وضاحت کرو عقیدہ کی ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کر کے گئے نا حبشہ میں تو ہم نے ایک گرجا دیکھا اس میں انہوں نے عیشاء اللہ السلام کی اور مریم کی تصویریں لگائی اٹھی میں ہاں الاارو خلق یہ بدترین لوگ ہیں بدترین اللہ کے تو ان کیونکہ اردو نسارا پاک جب ان میں سے کوئی نبی یا نیک فوت ہو جاتا اوپر مسجد بناتے اور اس کے اندر اس کی تصویریں لگاتے سمجھایا گھر کے اور ایسے نا بے بخصد قسم کی گھر کے اندر ڈیکوریشن فضول خرچی اس کو آپ نے پسند نہیں کیا سیدہ عائشہ سبیکا رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک پردہ لے لیا بڑا خوبصورت سر اس پر کچھ تصویریں بھی تھیں بڑا خوش نما تھا میں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ میرے پیغمبر میرے خامر میرے پیغمبر بھی ہیں اور میرے خامر بھی ہیں وہ آئیں گے تو خوش ہوں گے آپ آئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے میں گئی میں نے جی میری ماں باپ قربان جائیں آپ اندر کیوں نہیں آ رہے کیوں نہیں آرہے ہیں اندر کہا ایشا یہ جو تم نے لگا رکھا ہے مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ارے میں آپ پر قربان میں ابھی اتار ہوں تو فضول چیز خاص طور پر تصویریں ان چیز سے آپ روکیں گھر والوں کو کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جس گھر میں یہ تصویریں ہوں گی وہاں شیاتی آئیں گی یہ تو ہمارے گھروں کے اندر اختلاف ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں اللہ نا فرنا تیسرے چوتھے گھر میں ہر چوتھے پانچ گھر میں مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ جو کچھ ہے نا ان میں اور بھی اسباب ہے ان میں ایک سب سے بڑا اسباب یہ بھی ہے کہ گھر تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں گھر کے اندر گندی تصویریں ہیں اور سدا سب نے فرمایا جہاں تصویریں ہوں نا وہ شیاتین کا وہاں فرشتے نہیں آتے یعنی رحمت نہیں آتی تو جب رحمت نہیں آئے تو پھر زحمت ہوگی دیکھو اگر روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہوگا رحمت نہیں ہے تو رحمت ہے اس لیے یہ گھروں کو پاک کرو جتنا ہو سکے بچو یہ رسالے یہ اخبار یہ گندی تصویریں لگا لگا کے تم نے رکھی ہوئی ہیں گھر کے اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کو گھر سے ختم کرو اس لیے تو شیطان کے یہ گھر بنے ہوئے ہیں شطان کے یہ مساجر یہ بنے ہوئے اور پھر آپ گھر کو اگر پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں جاتے ہوئے داخل ہونے کی دعا پڑھو تاکہ آپ کے گھر میں شیشان نہ رسول آسم نے فرمایا جو گھر میں جاتے ہوئے دعا نہیں نہ پڑتا شیتان داخل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کم بن گیا ہوں گے تی رہے آپ جب کبھی بھی دعا نہیں پڑھیں گے تو وہی رہیں گے یہاں کچھ ہے چھیٹے پڑتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گی ایسے ڈرتی ہیں کیا ہے یہ یہ نہ دعا پڑنی ہے لٹین میں جانے کی دعا نہیں پڑنی اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے صفائی بھی رکھنی اوپر, اوپر, اوپر سے بڑے چمک ہے مرد بھی اور عورتیں بھی اور اندر سے گندے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے قبر کا عذاب ہوتا ہے یہ سنجاؤ اپنے گھر کے اندر اوپر سے بڑی ٹیپ تحف ہے اندر سے گندے اور گندیا جو طارت ہے جب وہ نہیں ہے غلاظت ہے آپ کے سربو ہے عورتوں کی تربیت کروں گی عورتوں میں ایک اور غلطی ہے نمازی ہیں نا مہانہ پیریڈ ختم ہوا ایک مثال ہے اثر کے بعد ختم ہو گئے تو اب مغرب فرد اور لندن چھٹی تھی ٹھیک ہے اب مغرب پیشہ صبح کل کپڑے دھوئیں گے تو پھر کل ملا بھی لیں گے اور تین نمازیں گئی کسی کی دو گئی ہے کسی کی غلط, غلط. جب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ اب یعنی سلسلہ آپ کا رک گئے رہے دوسر کریں اگلی نمازیں پڑھیں یہ سمجھاؤ اپنے بیویوں کی کو ان باتوں کو سمجھاؤ ایک نماز بھی چھوڑے تو انسان کافی ہو جاتا ہے یہ تو کئی ان کی نمازیں جو ہیں وہ رہ دیں اب بچوں کے سلسلہ ملے میں ملے بھی آپ سنیں عمر بن سلمہ کہتے ہیں یہ جو تھے نا ام سلمہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی نا تو اس کے بچے تھے ان بچوں میں ایک بچہ وہ آپ کا بچہ ہے یعنی آپ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا وہ خود بیان کرتا ہے کہتے ہیں کہ پیالے میں جو سالن کھانا میں ہاتھ میں کبھی ادھر سے لیتا ہے کبھی ادھر سے لیتا ہے کبھی ادھر سے لیتا ہے مجھے میرے رسول السلم فرمایا یا غلام اے الڑکے بسم اللہ پڑھ کے کھا دائیں ہاتھ سے کھا اپنے سامنے سے کھا یہ تربیت کرو کو بتاؤ سمجھاؤ بچوں کو کیسے کھانے کس طریقے سے کریں گے آپ رات کو تچد کی نماز کے لیے اٹھے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج وہ اپنی خالہ کے گھر رات گزاروں گا میں منہ نہ جو رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صدم کی زوجہ محترمہ تھی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خالہ میں دیکھوں گا رسول رسول رات کیسے گزارتے ہیں تاکہ میں بھی پھر اس طرح کروں آپ اٹھے دعا پڑی سارا بزدو کر میں دیکھتا رہا آپ نماز کری کر میں نے بھی ایسی کیا تو میں بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو تو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے آپ نے مجھے پکڑ کے ادھر کھڑا کیا اور مجھے سمجھایا کہ نماز میں جب تو ہوں تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہے آپ بتائیں بچوں کی تربیت کریں ان کو سمجھائیں آپ آپ کا بچہ حسن رضی اللہ تعالی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا سدکے وہ کھیل رہتے چھوڑتے تو کھیلنے میں تو آپ نظر رکھو یہ کھانا حرام کا ہے یہ جہل نہیں ہے وہ جہل نہیں ہے کیا میرا بچہ بچی کھاتے تو نہیں ہے وہ یہ جو مرم آتا ہے ربی البول نظر غیر اللہ پکتی ہے اور آگے پیچھے تو اس وقت نظر رکھو بچوں پر بچیوں پر گھر کے اندر ایسی چیز نہ آئے جو نظر غیر اللہ اچھا ان دنوں میں نا آپ جیسے لوگوں کو نا کے اللہ واسطے دیکھتا ہوں اللہ مطلب اگے پیچھے اللہ کوئی ہی نہیں ہونے آیا اللہ بار تو آپ بچوں کو کنٹرول کر آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس نے ایک دانا منہ میں رکھا ہم کی نظر تھی فوراً پکڑا اس پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے منہ میں اوخ اوخ اوخ اوخ نکال بکال تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے اور محمد رسول وسلم اور اس کی اولاد کے لیے صدقہ حلال نہیں اولاد کے لیے دنیاوی آسائشوں کی بجائے آخرت کی تلقین کرو ان کو صبر شکر کی تلقین کرو آپ کے پاس کئی لوڑیاں آ گئی خاتمہ آپ نے دی علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول وسلم کے پاس کئی خادمہ آئے ہیں بھی جان لے آئے چکی پیستے ہو ہاتھ پچھالے پڑے ہوئے ہیں پانی جاتی ہو جسم کے اوپر اس کے نشانات اتنی تھکتی ہو تو یہ ہو تم بھی گئی رسولا سب کے پاس صحابہ بیٹھے تھے دیکھ کے واپس آئے آپ نے دیکھ فارغ ہو کہ آپ گئے میں بیٹی اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کر آپ بہت پیار کرتے تھے الم نردر آپ نے اپنے بچے سے پیار کیا اس کا بوسہ لیا ایک ساوی پاس بیٹھا آپ بچوں کو چونکتے ہیں آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوبا میں تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت شفقت نکال دی ہے تو میں محمد کیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار نہ ہاتما آتی رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھتے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپ،, آپ کی اپنی بیٹی کو ہاتھ کو بوسا دیتے اور پاس بتاتے اور ایسی جب رسول سمجھاتے ہاتھما بھی ایسی کرتی رضی اللہ تعالیٰ اب آپ گئے بیٹی تم وہاں گئی تھی کام تھا چوپ بتاؤ بیٹا کیا مسئلہ تھا چوپ علی رضی اللہ تعالیٰ سن رہے میں بتاتا ہوں اس نے نہیں بتانا یہ بات میں نے کہا وہاں سے دیکھو میری بیٹی رضی اللہ کا رات کو سوتے وقت میں تیتی دفعہ سبحان اللہ پال لیا کرو تیتی دفعہ الحمدللہ للہ لیا کرو چوتھی دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو دن کی ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا اس تسبی کا نام ہی پڑ گیا تسمی فاطمہ اس کا نام حدیثوں سنیں تسمی فاطمہ اور دنیا تو گزر ہی جانی تھی گزر گیا آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھے ایک اور لحاظ سے سمجھایا آپ ایک دفعہ گئے تو علی گھر میں نہیں رضی اللہ تعالی نے گھر میں نہیں پوچھا کہاں ہیں علی کوئی بات نہیں اب ان میں ہو جاتی بات کچھ ہو گئی تھی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے آپ نے یہ نہیں کہا اچھا وہ کون تھے محمد تھوڑا اللہ اور بیٹی خاتون جنت اللہ اللہ اللہ جنرت لیکن کہا چال یہ چادر اوپر کرنے کا جیسے اللہ معاف فرما ہم جلد بازی میں یہ کر لیتے ہیں اور پھر مصیبت ہی مصیبت بن جاتی ہے آپ وہاں سے نکلے علی کی تلاش رضی اللہ کا ادھر, ادھر, ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے علی نے مسجد میں ہی ملنا تھا رضی اللہ کا گئے تو علی سوئے اس وقت مرد لباس استعمال کرتے تھے چادر بانتے ایک اوپر سوئے ہوئے علی اور اوپر سے چادر جو ہے نا جو اوپر کی ہوئی ہے گری ہوئی ہے کندھے پہ مٹی لگی ہوئی ہے آپ پاس بیٹھ گئے مٹی صاف کرنے لگ گئے اپنے داماد کی اور فرمایا کم یا ابا تراب مٹی والے اٹھ جا ابو کا مانا والا بھی ہوتا ہے ابو تراب مٹی والے بہت غصہ کر لیا چل پاس کر اٹھے پوٹ کے بیٹھ گئے آؤ گھر چلے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی کہ شادی کے بعد اب تیرا گھر علی کا گھر ہے نا اور پھر وہ آپ کی بیویوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں نا کچھ زینت کا سامان چاہیے اچھا ہم ایک بات بتا دوں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں خرچہ مانگا پڑا آپ مجھے یہ بتائیں جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے خرچے کا خیال نہ رکھے بی بچوں کے خرچے کا وہ ذمہ دار آدمی ہے تم ہم رسولہ تو میں دنیا کے تین شخصیت تو کیا خیال ہے وی بچوں کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے تھے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا زینت آسائش گھر کے اندر سر اٹھتے مختلف یہ چیز تھی رسولہ سب کو غصہ آ گیا آپ نے بائی کیا جس کا مطلب ہے بیوی کی اور بچوں کو سمجھانے کے لیے بیوی بی کو سمجھانے کے لیے آپ ان کا بائک آٹھ اگر وہ نہیں سمجھ رہے اس کو سمجھائیں اگر اس کے دل میں آپ کی محبت ہے سچی اس کو بہت مسئلہ بنے گا آپ نے ایک ماہ تک علاقیہ بائک آٹ کی انتیس دن گزرے تو سیدہ سیدا شسطیکہ رضی اللہ تعالی کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میں ایک مہینہ بائی پاٹ کروں گا ابھی تو انتیس میں تو گنے ہیں انتیس ہیں فرمایا میں انتیس کا بھی مہینہ ہوتا ہے مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے تیس کا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے یہ کریس ہے کہ آپ ہمیشہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں نا تو آسانی والی راہ اگر اجازت ہوتی تو اختیار کر کرتے آپ نے کہا ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں جلدی نہ کروں جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر جی اور یہ ایتے جو قرآن میں اللہ نے فرمائی یا ایو النبی ان کنتن حیات دنیا وزینت اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے میں دیتا ہوں میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میں تمہیں دیتا ہوں لیکن پھر تمہاری میری رہے جدا ان کو رسول اللہ اگر تم اللہ رسول اسی حالت میں رہنا چاہتی ہو آخر کو ہم نے تو پھر اللہ نے بہت اگر پیار کیا یہ ایسے پڑی انیات تخییر کہتے ہیں، انہیں کہا، ہو سشکی دو بھیا کیا آپ کے بارہ میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں میں بغیر مشورے کے اللہ رسول کو اختیار کرتی ہوں تو ساری ہماری ماں نے کیا اس طرح کا کوئی انسان کہہ دے نا اپنے بیوی کو کہ بھی دیکھو بہت پریشان کرتی ہو رہنا ہے تو یہ حالت ہے نہیں تو آپ کی مریض وہ کہتی ہے نہیں میں نے رہنا تو یہ کچھ نہیں کوئی طلاق تو نکلی ہے یہ کچھ بھی اب میں نے یہ یہاں یہ تو آپ کو بات بتائی نا اس میں یہ بھی بات سمجھ آئی ہے کہ بیوی کے گھر والوں طویل اور بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے روٹی کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے کسی کا مسئلہ بنتا, مسلح مسلح بنتا ہے آسائش کا مسئلہ بنتا ہے زینت کا عورت ادھر گئی کسی گھر میں اچھا ایک یہ بھی بات ہے عورتوں کو زیادہ گھروں میں نہ جانے جاتا مطلب زیادہ میری مراد ہے بھی ضرورت ہے وہاں وہ گھر میں دیکھی کہ دیکھو تم کے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہونے سے وہ کہتا ہے اچھا وہ کہتا اچھا. دول. دول. ہے اچھا بات بڑھتی ہے تکرار ہے جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں زینت آسائش مزید ان کا کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ان کی تربیت کرو تو یہ اس طرح باتیں اور خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ خود دین کو سمجھیں پھر اپنے گھر والوں کو سمجھیں دنیا کے لحاظ سے آپ ان کے ساتھ رہیں پیار محبت آر چیز سے سوچتے ان کو دے جو آپ کے بس میں لیکن دین کے اندر آپ جو ہیں اوپر نظر رکھیں بیری ہے بچے ہیں وہ مثال مشہور ہے نا کہ کھانے کے لیے بچوں کو سونے کا نوالہ دو اور دیکھو شیر کی آنکھ اس چیز کا جو نہ نا آپ خیال رکھیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا اور ان کی تربیت کریں کیوں حدیث ہے اللہ کے ہاں آپ سے اپنے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور بی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو ایسا نہ ہوں کہ اپنے وہ حساب میں بھی پھنسا ہوا ہو اور پھر ان کی وجہ سے بھی پھنسا ہوا ہو اس لیے اس بات کا خیال رکھو اس لیے رسول اللہ صاحب نے فرمایا بچہ سات سال اور بچی بچی بچہ سات سال کے ہوں ان کو نماز کا کہو دس سال کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان پہ سختی کرو تاکہ جب بالغ ہوں تو وہ نماز پڑھنے والے ہوں اور دس سال کے ہو جائیں تو بین بھائیوں کے بھی بستر جدا دار ان کو کٹھے نہ جائے یہ ہیں وہ شریعت کی باتیں کہ ہم گھر میں اور بھی ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہنم فرمائے اللہ مضلام علیہ وسلم لاہ منسل جہاد المجہدین لاہ منسول جہوش الباکستان لاہ منصور آسا کر الباکستان لام منسلمسلم فی مرما فی في فی في فی في فلسطين وفي كل مسر عوراتین اللہ مقفینہ بحل علی کن حرامی کا وَغِنَا نَبِذَكَ مَنْ سَمَاع رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ إِنَّا رَسُولُكَ الْنَافِعُ وَرِزْقٌ طَيِّبٌ وَعَمَلٌ مُتَقَبَّلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تُب عَلَيْنَا إِنَّكَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ ربك رب العزة ما يسكون. و السلام المرسلين والحمد لله رب مين انا انا انا انا ما دبر انتم كلكم سبحان الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی انشاءاللہ شاء اللہ پانچ منٹ بعد نماز اشار ادا کی جائے گی جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ بھائی وضو بنا لیں اور جن کا وضو ہے وہ دو رقط سنت آتا.